نور مدنی چینل احمد رضا خانہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں امام سنت اللہ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کر چکے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے امام اہل سنت کے حسن ادب کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ تھا فرمایا اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ادب و احترام کا ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے کس طرح امام اہل سنت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا ادب آپ فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح علماء کا جو ادب و احترام تھا اس کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی یوں ہم نے کچھ باتیں پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی اسی کو ہم انشاءاللہ شاء آگے مزید بڑھائیں گے کنٹینیو کریں گے اسے اسلام کے اندر ادب کو کیسی اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ ایک مشہور حدیث مبارکہ جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلاط اسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے ایک آرابی کی شکل کے اندر تو آپ علیہ السلاط اسلام یعنی جبریل امین یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانوں آ کے بیٹھے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھے پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے کچھ سوالات کرنے کے بعد اور حضور علیہ صلاحت اسلام کی طرف سے جوابات ملنے کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرا جبریل یہ جبریل تھے جاکم یعلمکم دینکم یہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ جس طرح دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ کیا کیا باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دین معلوم ہو اسی طرح جبیل امین علیہ السلاۃ وسلام نے جو دین حاصل کرنے کا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا کہ جب کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو پھر انتہائی ادب اور احترام کو ملحوز رکھنا ہے ادب بجا لانا ہے احترام بجا لانا ہے تو ہی علم کی نورانیت حاصل ہوگی علم حقیقی طور پر اسی صورت میں حاصل ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو معظم اشیاء ہیں معظم شخصیات ہیں ان کے ادب کو پیش نظر رکھے کہ اسی سے اس کی زندگی یہ سنورتی ہے ہاں یہ یاد رہے کہ تعظیم و تقریم میں اور عبادت میں یہ بہت بڑا فرق ہے بہت سارے لوگ یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اوپر شرک و کفر کے فتوے لگا دیا کرتے ہیں حالانکہ جو عبادت ہے وہ ایک الگ ہی مفہوم ہے ایک الگ ہی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی سامنے والے کو اپنا معبود سمجھ کر رائے درجی کی تعظیم کی جائے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے جیسے ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں یہ سمجھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے رکو کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے لیکن یہ تعظیم چونکہ معبود سمجھ کے کی, کی جاتی ہے لہذا یہ عبادت ہے لیکن اگر جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اسے معبود نہیں سمجھا اسے مخلوق ہی سمجھا ہے تو اس صورت میں اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا اس کو فقط تعظیم کہا جائے گا اور تعظیم یہ مخلوق ہے ان میں سے جو جو معظم ہے ان کی کرنا یہ خوش شریعت کو مطلوب ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومین فعین تقبل قلوب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم کرنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پرہیزگاری ہے دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا تو یہ مختصر گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ادب کو پیش نظر رکھنا جو ہستیاں معزم ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ ہماری شریعت متحرہ کو بڑا پسند ہے امام علیہ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے اور کیا کیا آپ کی اس حوالے سے عادتیں تھیں آپ کی خصلتیں تھیں کچھ باتیں ہم نے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی آگے چلتے ہیں مزید کہ امام رحمت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے صحابہ کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کا نام تعظیم سے لینا ان کا جب ذکر آئے تو اچھے انداز میں ہی ذکر کرنا اور ایسے الفاظ کے جو صحابہ کی شان کے لائق نہیں اس سے اجتناب کرنا بلکہ اگر کسی نے ایسے کلمات کہے کہ جو صحابہ کی شان کے لائق نہیں اگرچہ کہ وہ ناجائز نہ ہو کہنے والا گنہگار نہ ہو لیکن مناسب نہیں وہ الفاظ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعلیہ اس پر بڑا تبی فرمائے کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے مثلا ایک محقق جو فکنفی کے ہیں پرانے گزرے ہیں انہوں نے ایک مقام پر صحابہ کرام رام علی مردوان کی طرف ایک مسئلے کی یوں نسبت کی کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے کما تباہ ہما باغ و جیسا کہ بعض صحابہ کو اس میں وہم ہوا جب یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ ادب سے بعید ہے ادب سے دور ہے پلب چاہیے کہ اس طرح کے جملوں سے یہ بچا جائے ایسی بات کی نسبت صحابۂ کے رام علی مضوان کی طرف نہ کی جائے یہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا صحابہ کرام علی مضوان کے ادب کا طریقہ ہے آپ نے شیخین کریمین پر یعنی سعیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ذاتی گرامی ہیں ان کے کئی فضائل اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے اور آپ نے مستقیل کتابیں لکھی کہ جس کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و نے انسانوں میں انبیاء کرام رام علیہ مسلام کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے اور اس پر آپ نے کئی دلائل قائم کیے اور آپ نے مطلع القمرعین نامی ایک کتاب پوری تصنیف فرمائی اور اس سے بڑی ایک کتاب آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اسی اجزاء کے اندر لکھی تھی یعنی اسی جز اس کے تھے اسی حصے اس کے تھے جس کتاب میں میں نے شیخین کریمین کی فضیلت کو بیان کیا ہے اسی طرح مولائی کائنات مشکل پشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائ و کمالات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں تو صحابۂ کرام علی مردوان کا بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ تذکرہ فرمائے کرتے تھے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اتحار کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بنیاد پر وہ بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان پر بعضوں کا تانو تشنی کر جاتے ہیں یہ بالکل اعتدال کی راہ سے ہٹ کر ہے سرات مستقیم سے ہٹ کر بات ہے اسی طرح بعض لوگ صحابہ کرام علی مردوان سے محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی جو شان ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو اہل سنت کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کرام رام اڈی مردوان سے بھی محبت کی جائے گی ان کی بھی تعظیم و تکرین کی جائے گی اہل بیت اظہار سے محبت کی جائے گی ان کی بھی تعظیم و تقریم کی جائے گی کہ دونوں کے دونوں ہمارے لیے معظم ہے اور دونوں کی محبت دونوں کی اقتدا دونوں کی پیروی اسی میں ہمارے لیے نجات ہے امام علیہ سنت رحمتہ اللہ علیہ نے دو حدیثوں کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے جس سے آپ کے مسلک آپ کے جو طریقہ کار تھا آپ کا جو نظریہ تھا اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصحابی کل نجوم بی ایہ مقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ مَسَلُ اَحْلِ بَيْتِ مَسَلُ سَفِينَةِ نُوح کہ میرے اہلِ بیت کی مثال یہ نع علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے فمن رقیبہ جو اس پہ سوار ہوا نجا ومن تخلف انہا حلقا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا اور جو اس سے دور رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا جس طرح نو علیہ السلام کی کشتی یہ طوفان نع کے اندر ایک بچاؤ کا ذریعہ تھی کہ اس میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ یہ ہلاک ہو گئے تو اسی طرح اہل بےت اظہار کی مثال ہے کہ جو ان کی محبت میں ہوگا اللہ تبارک اس کو نجات عطا فرمائے گا اور جو ان کی محبت سے دور ہوگا جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہوگی تو وہ ہلاک ہو جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یعنی اہل سنت کا یہ بیڑا پار ہے وجہ یہ ہے کہ اہل سنت یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں ان کی ابتدا کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور حضور علیہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو میرے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے کسی بھی صحابی کے پیچھے چلنے والا ہے وہ ہدایت پا جائے گا تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان کی پیروی ان کی ابتدا یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمارا بیڑا اس طرح پار ہوگا کہ ہم نسور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطرت سے آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہمارا بیڑا پار کروا دے گی تو امام رسنت رحمتہ اللہ تعالی دونوں کا اعلیٰ درجے کا ادب کیا کرتے تھے بالخصوص آپ کے واقعات جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے سادات کرام کے حوالے سے معروف ہیں وہ تو اپنی مثال آپ ہیں کہ کس قدر سادات کا آپ احترام کیا کرتے تھے بعض اوقات سادات کے ساتھ ایسا عمل کرتے تھے کہ عقل حیران لی جاتی تھی کہ اس طرح بھی کوئی سادات کا ادب و احترام کر سکتا ہے آپ کا پالکی والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کس طرح امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی نے ایک سید زادے کا ادب کیا مختصراً یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مقام پر بیان کی دعوت دی گئی اور امام اہل سنت نے اس کو قبول کر لیا آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنے گھر سے سال میں فقط تین مرتبہ بیان کے لیے جائے کرتے تھے اس کے علاوہ آپ بیان کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے آپ کا کام فقط تحریر کرنا تھا کتابیں لکھنا تھا لوگوں کے آئے ہوئے سوالات کا جواب دینا تھا تو ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ کو دعوت بیان دی گئی تو آپ نے قبول کر لیا اب عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ چھوٹا شہر ہو اور اسی شہر کے کسی اور مقام پر جانا ہو تو کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہاں دوسرے شہر سے کوئی آ رہا ہے دور کسی علاقے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن یہ تاجدار اہل سنت تھے امام اہل سنت تھے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے تو لوگوں کی محبت تا فرمائی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی بڑی عظمت تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ بلانے کے لیے آئے تھے پالکی لائی گئی جس پالکی میں سوار ہو کر آپ نے اپنے گھر سے اس علاقے میں جانا تھا تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ باہر تشریف لائے ایک گھمگٹا تھا جو آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ کے دیدار کے لیے موجود تھا امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ اس پالکی میں سوار ہوئے چار مزدور اس پالکی کو لے کر چلے کچھ آگے گئے کہ امام اہل سنت نے اندر سے آواز لگائی کہ پالکی روک دو پالکی روکی گئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور بڑے آبدیدہ ہو کر بڑے غم زدہ انداز میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا علیہ نے یہ پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم میں سے سی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کون ہے خاموشی رہی کسی نے جواب نہیں دیا پھر دوبارہ آپ نے پوچھا تو ایک ان مزدوروں میں سے ایک نے کہا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے اس کی ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی یہ بیان کر چکے تھے پہلے کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ وسلم کی آل کی خوشبو آ رہی ہے اب ان سیدو نے جب اپنا اقرار کر لیا کہ میں ہی صحیح زیادہ ہوں تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا جو مقام مرتبہ تھا وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اور اس طرح بڑھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اہل سنت کا یہ عظیم امام ہاتھ جوڑ کر اس سید زادے کے سامنے کھڑا ہے اپنا امامہ اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اس سے معافیا مانگ رہا ہے کہ میں آپ کے کندھے پر غلطی سے سوار ہو گیا مجھے معاف فرما دیجیے دی وہ سید زادے بھی حیران تھے پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے وہ عالیہ حضرت امام اہل سنت کو بار بار کہتے کہ میں نے معاف کر دیا ہے لیکن امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بار بار معاف کروانے کے بعد امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کا ازالہ اب فقط اسی طرح سے ہوگا بدلہ اسی طرح پورا ہوگا کہ اس پالکی میں آپ سوار ہوں گے اور یہ پالکی لے کر میں چلوں گا وہ سیدزاد امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ جانتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی کتنی عزت ہے انہوں نے منع کیا وہ ویسے بھی محبت کرنے والے ہوں گے منع کیا لیکن امام اہل سنت یہ بھی نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے کسی صورت نہیں مانے آخر ان کو ہار ماننا پڑی اور وہ اس پالکی کے اندر بیٹھے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا جن کے استقبال کے لیے لوگ کثیر آئے ہوئے تھے اور امام اہل سنت کے لیے پالکی لائے ہوئے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اس پالکی کو اپنے کدھے پر اٹھا کر اس محلے کی طرف اس علاقے کی طرف چلے جہاں جا کر آپ نے بیان کرنا تھا لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ اہل سنت کا امام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہے یہ مشہور واقعہ تھا جو آپ کی بارگاہ میں, میں نے عرض کیا کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو امام اہل سنت کی اہمیت کو آپ کی شان کو ہمارے دل کے اندر بڑھاتا ہی جاتا ہے کہ آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور آپ خود فرماتے ہیں اپنے فتح کے اندر کہ سادات کرام کی جو تعظیم کی جاتی ہے تکریم کی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کا خون ہے اس لیے ان کی تعظیم و تکریم یہ کی جا رہی ہے اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ سعادات کرام جب عید کا موقع ہوتا تو آپ سے جو سید زیادہ ملتا تو کوشش کر کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ اس کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے یعنی کوئی بھی ایسا بڑا موقع آتا تھا جس کو تعویم والے ایام کہا جائے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڈے اس میں ان شہزادے کا کوئی بھی شہزادہ ملے کوئی بھی سید زیادہ ملے اس کا ہاتھ آپ چن دیا کرتے تھے تعظیم و تقریب کے طور پر اس کے علاوہ امام اہل سنت کی مجلس کا محفل کا یہ اصول تھا یہ ضابطہ تھا کہ جو بھی سادات کرام میں سے ہوتا تھا اس کو دوسروں کے مقابلے میں جو شیرنی وغیرہ بٹتی تھی وہ دگنی دی جاتی تھی کہ سادات کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جائے گا اور یہ طریقے کار امام اہل سنت نے صحابہ کرام علی مردوان سے سیکھا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں امام حسن اور امام حسین کو دگنا دیا کرتے تھے ان کو زیادہ دیا کرتے تھے اور یہ کندھوں پر اٹھانا یہ بھی صحابہ کرام علی مردوان کا طریقہ کار ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کا صحابہ کرام علی مردوان بہت احترام کیا کرتے تھے خصوصا جو شیخین کریمین تھے سیدنا الصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ ان کا احترام کرتے تھے کہ جب یہ کسی مقام پر آتے تھے اور یہ سواری پر ہوتے تھے یعنی حضرت عمر یا حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آ رہے ہوتے تھے تو یہ سواری سے اتر جایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان یہ تشریف لا رہے ہیں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پر نالا جو اکھاڑ لیا گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندے پر سوار کیا کہ میرے کندے پر سوار ہو کر آپ کے گھر کا یہ پرنالہ نکالا گیا ہے اس کو آپ جوڑ دیجئے اس کو لگا لیجئے تو صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی اس روش پر چلتے ہوئے اس طریقے کار پر چلتے ہوئے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ بھی ہمیشہ سادات کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے انہی میں سے ایک عظیم شان ہستی جو امام اہل سنت کی جان تھی اہل سنت ان پر دل و جان سے قربان تھے وہ ہیں ہمارے شیخ سیدنا شیخ عبد القاد جیلانی قدس النورانی یعنی ہمارے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی امام اہل سنت کمال درجے کا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے اس کا انداز آپ یوں لگائیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جو محبت کا انداز تھا خود فرماتے ہیں کہ جب عمر بہت چھوٹی تھی چھ سال کی عمر تھی اسی میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد معلّہ کس سمت میں ہے یعنی کس ڈائریکشن کے اندر بغداد معلہ پڑے گا وہ بغداد کے جس میں حضور غوث غسم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ہے جب یہ معلوم کر لیا تو اس کے بعد میں نے کبھی کبھی بھی بھی بغداد بغداد کی کی سمت یعنی بغداد کی ڈائریکشن میں کبھی بھی میں نے اپنے پاؤں کو نہیں پھیلایا یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا بچپن سے سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام کرنا تھا اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا ادب و احترام بھی بڑا اعلی درجے کا کیا کرتے تھے آپ جو بھی علماء آپ کے پاس آتے ان جو کے بہت زیادہ لائک ہوا کرتے تھے اور ان کی اہل سنت کے لیے بڑی خدمتیں ہوا کرتی تھی اور علمی اعتبار سے جن کا مقاب و مرتبہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا امام اہل سنت ان کے لیے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ القابات وضاع کیا کرتے تھے ان کے بڑے بڑے لقب آپ بیان کیا کرتے تھے اور بعضوں کے لیے جب آپ نے کوئی لقب بیان کیا تو وہ اسی نام کے ساتھ اسی لقب کے ساتھ مشہور ہو گئے مثلا علیہ حضرت امام اہل سنت ہی کے ہم اثر یا آپ سے کچھ بڑے تھے آل حضرت امام اہل سنت کے یوں کہہ تھی کہ ایک طرح کے اساتذہ میں شامل تھے وہ تھے مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ جو بہت زبردست عالم دین تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ نے ان کو تاج الفول کا لطب دیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے جو سردار ہیں بڑے بڑے جو مرد ہیں ان کے لیے تاج ہیں سر کا تاج بڑے بڑے لوگوں کے لیے آپ کا یہ دیا ہوا لقب اتنا مشہور ہوا کہ حضرت علامہ رحمتہ اللہ کا نام تو معروف ہے اپنی جگہ پر لیکن آپ اپنے اس لقب سے اس سے بھی زیادہ معروف ہوئے جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا آپ کے لقب بیان کیا تھا اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اپنے والدین کا بھی بہت زیادہ ادب و احترام یہ کیا کرتے تھے والد گرامی کے تو جو القابات آپ نے فتح رضویہ میں بالخصوص حاج البحرین کے اندر آپ نے بیان کیے ہیں وہ کمال کے ہیں کہ اپنے والد گرامی کے بارے میں آپ نے ایسا ایسا بیان کیا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب کی علمیت سے کس قدر متاثر تھے ان کے عشق رسول سے کس قدر متاثر تھے اور اسی لحاظ سے آپ والد ہونے کے اعتبار سے ان کے علم کے اعتبار سے ان کے عشق رسول کے اعتبار سے بہت زیادہ ان سے محبت اور عقیدت یہ رکھا کرتے تھے اسی طرح آپ کی جو والدہ تھی والدہ محترمہ ان کا بھی آپ بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے دوسرے حج کے موقع پر جب نفلی حج تھا اور والدین کی اجازت کے بغیر نفلی حج کے لیے نہیں جا سکتے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت لینے کے لیے اپنا یہ طریقے کار اختیار کیا کہ اپنا منہ آپ نے والدہ کے قدموں میں رکھ دیا سر والدہ کے قدموں میں رکھ دیا وہ سو رہی تھی لیٹی ہوئی تھی امام اہل سنت نے سر قدموں میں رکھا تو وہ ہر ہڑبڑا کے بیٹھ گئی اور پوچھا کیا بات ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے حج کی اجازت طلب کی کہ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں والدہ نے اجازت مرحمت فرمائی امام اہل سنت الٹے قدموں اپنے گھر سے باہر آ گئے یہ ادب و احترام اپنی والدہ کا تھا اپنے والد کا تھا اپنے اساتذہ کا امام اہل سنت بہت زیادہ ادب و احترام یہ کیا کرتے تھے اور یہی ادب اور احترام تھا جس نے امام اہل سنت اللہ تعالی کے علم کے اندر نورانیت کو داخل کیا ہُوا تھا آپ کا علم یہ علم نافع تھا ایسا علم تھا کہ جس سے آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ حاصل ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا تھا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے کیونکہ اور علم غیر نافے وہ کہ جو علم نفع دینے والا نہ ہو جو فائدہ دینے والا نہ ہو اس سے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور ایسے علم کی دعا کرتے تھے کہ جو دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والا ہو اور اپنی ذات کو بھی نفع پہنچانے والا ہو تو یہ جو علم نفع پہنچانے والا بنتا ہے یہ اسی صورت میں بنتا ہے جب کہ اس علم کے اندر نور ہو اور یہ نورانیت احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ آتی ہے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو علم سیکھو اور جن سے علم سیکھتے ہو ان کے لیے وقار اور سکینہ بھی سیکھو یعنی ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ رہنا یہ سیکھو ان کے سامنے تعظیم کے ساتھ رہا کرو یہ سیکھنے کا بھی حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا ہے تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں علامہ ہی نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی ترتیب دیا ہے امام اہل سنت کا تصور ادب جس میں کچھ مثالیں آپ نے بیان کی ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ دو سلسلوں میں آپ کے سامنے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن ادب کے حوالے سے باتیں ذکر کی ہیں رفتبارک وطالعہ ہم سب کو امام علیہ سنت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس طریقے کار پر بھی چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ہی انبیاء کرام رام علیہ وسلم کا اولیاء کا علماء کا اپنے والدین کا اپنے اساتذہ کا معظم اشیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم